أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من تنزه ونفه, ونفه ونفه وإذ أخذ الله ميخاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَرَأَتْهُ النَّحْو قَالَا أَأَقَرَرْتُمْ وَأَفَلْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَشَاهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ر عز آفاد اللہ می صاق اور جب اللہ نے سب نبیوں سے صفا نمبر و عز آقاد اللہ اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا می صاق نبیوں سے پفتا وعدہ بب نبیوں سے پختہ عہد لما تو کم كِتَابٍ کتاب و اکما کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں ہوں تما جا کم رسول مصد لی ما ما پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس چیز کی کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے لاس میں نہ تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے والا تنسو اور ضرور اس کی مدد کرو گے پالا فرمایا اقرر تم کیا تم نے اقرار کیا وہ افراد تم اعلی اسری اور اس پر میرا بھاری عہد پختہ وعدہ قبول کیا قالو تو انہوں نے کہا اقر ہم نے اقرار کیا قالا فرمایا پشہاد تو گواہ ہو جاؤ گواہ رہو وہ آنا ما کمین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پامن وحدادی کا تو پھر جو کوئی روح گردانی کرے اس کے بعد پاؤلاری کا امول تو وہی لوگ نافرمان ہیں ان آیات میں اللہ سرحانہ تعالیٰ نے ان دلائل کے اس بات اور وضاحت کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ثابت ہوتی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ وسلام سے لے کر تمام سر انبیاء سے یہ واضح لیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دی جائے نبوت اور رسالت تمہیں ملے پھر تمہاری زندگی میں ہی کوئی دوسرا نبی آ جائے تو تم نے اس نئے آنے والے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے اور تمام تربیا نے اس کا اقرار کیا اللہ تعالی نے مجھ سے خود وعدہ لیا انبیاء کرام نے اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ نئے آنے والے نبی کی تصدیق کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس کے بارے میں کسی قسم کی گروندی اور اقویت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بتاتے خود اس پر ایمان لائے گا سابتہ نہیں اس کی زندگی کے بعد آئے تو اپنے امتیوں کو آنے والے نبی پر ایمان لانے کا حکم دے کے جائے گا اس کی مدد کرنے کا حکم دے کے جائے گا اس اعتبار سے نوسا علیہ سلاط و سے گویا کہ عیسا علیہ سلاط و اور عیسا علیہ سلاق و سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا آگ لیا گیا موسا سے عد لیا گیا کہ ٹا پر صلی اللہ علیہ پر ایمان صلاح اللہ, علیہ وسلم ایمان. اللہ علیہ وسلم ایمان. ایک روایت قبری اور ابن ابی حقم میں حسن صنعت کے ساتھ عبد اللہ ابن ابا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے آب ابن کثیر رحم اب اللہ کراتے ہیں یہ تفسیر کوئی الگ نہیں بلکہ جو سوادہ تفسیر ہے اس کے مطابق ہی ہے کیونکہ ہر ہر نبی سے جو آج دیا جا رہا ہے کہ اپنے بعد والے نبی پر تمہیں مان لانا ہے ہماری زندگی میں اگر آ جاتا ہے زندگی کے بعد آئے تو مت کو کہہ کے جانا ہے تو اس پر ہی مانا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور واجب الاتباع ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی استوا جائز نہیں کیونکہ بالآخر نبوت کا سلسلہ اس پر آ کر رک گیا خاص قبی ہے نبوت ختم ہوئی ہو گئی پمن تمن کا مل پاسون جو اس کے بعد رو گرزانی کرے پھر جائے وہ خاصت ہے یہاں پر ایسے کتاب کو مطربے کیا گیا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر ایمان نہ لاؤ گے تو اس اصل عہد کی خلاف ورزی کرو گے جو تمہارے انبیاء کرام نے اللہ سبحانہ و صحالی سے کیا تھا اللہ سبحانہ و صحال نے انبیاء کے ذریعے تم سے عہد لیا تھا کی تم خلاف ورزی کرو تو اس اہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تمہارے فافک ہونے کو میں کوئی حق نہیں عہد چکنی کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس اہد سے پھر جائے تو اولا کا وہ لوگ پاس ہے نا فرما تو اس اہد کا بتادا ہے کہ امام علمی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے افا غیر دین اللہ کیا پھر اللہ کے دین کے سوا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں وال اور جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ اسی کا فرما بردار ہے پوہن و کرہن خوشی سے جعون اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں چاہے سو ہوں یا کرہن خوشی سے فرما برداری کریں یا مجھ بو یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی فرمہ برداری کرتے ہیں چاہے توعن کریں چاہے کرہن کریں چاہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ توعن یا ہن تمام تر انسان بھی اللہ تعالیٰ کے کرنا بردار ہیں بہت سے کاموں میں وہ بے بخ ہیں مثلا وہ نہ کرے اللہ کے خرمہ برداری اپنا, اپنا سانس روک کے دکھائے بخانہ روکے اپنا پتہ چل جائے گا کہ کرما برداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ نے ایک نظام تشکیل دیا ہے اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا چاہے خوشی سے کرے چاہے نہ خوشی سے کرے یہ ہے تو عملا اللہ تعالی کی فرما برداری دل کی دھر کر کوئی روکے اپنی نہیں روک سکے گا کھانا پینا چھوڑ دے مستقل نہیں کر سکتا ہاں اعمال سے متعلق اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں کسی حادثہ اور اس سے جو حساب کتاب ہے وہ انہیں کا ہونا ہے جس میں اس کو اختیار اس کا اسے سوال نہیں ہونا کہ تھی کتنے, کتنے سانپ لیے تھے جن میں کتنی دفعہ کشاد کا کھانا کیا تھا یہ سال نہیں بات ہے جو اگر اس کو کرنے کا کہا گیا ہے جس میں اختیار دیا گیا ہے انما شاہما کا پورا ہے ان کے بارے میں حساب کتاب اور پوچھ گچھ ہوگی بال پورسوں کی بہون اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور یہ تلاش کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ خود آنا ہوا تعالیٰ کے قانون فطرت کے سامنے سر جکائے ہوئے ہیں اور اختیاری یا اختیاری طور پر اللہ خود آنا ہوا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے سرمبردار ہے تو یہ لوگ قانون شریعت یعنی اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے اور رکھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ آخرت میں اگر نجات چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر محروس ہوئے اسے اختیار کریں لیں اسے اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے وگرنہ نہیں ان دین اللہ اسلام صلاح پرناتے دین اللہ کے ماں اسلام ہیں پر غیر اسلامی دینا فلائی یو والا مو اسلام کے علاوہ کوئی اور نیند تلاشے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آفت میں پسارا پانے والوں میں سے کہہ دیجئے آمنا منا ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں عمار دلینا اور جو کچھ ہم پر نازر کیا گیا وَمَا ماضیلا ابراہیم اب اسماعیل وَإِسْحَاقَ اسحاق ا و یاحو اولبا اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یاحو اوروں کی اولادوں پر نازل کیا گیا واماسی پوسا و عیسیٰ بن اور جو خوشبوسا اور عیسیٰ اور دیگر البیائی کے رام صلاحیہ احمدین اپنی دیے ہیں لال قر تو آدم منہ ان میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے تو الم اللہ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں اسی کے اٹاج کرنے والے ہیں یعنی اللہ سب تعالیٰ نے جن جن انبیاء پر جو جو کچھ بھی ناول کیا ہے ہم سارا ہیں اس کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں ہاں ان کی جو کتابیں سہف اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں تحریف ہو گئی ان کا ہمیں اعتبار نہیں ہم ان ش کی بھی وہ باتیں صحیح مانتے ہیں جو اپنی کتاب پرانے مجید میں پاتے ہیں ان کی نبوت و اشالت میں کوئی شک نہیں ان پر ایمان لاتے نبی ہونے میں سب کو برابر رکھتے ہیں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کسی کے نبوت کا انکار نہیں کرتے لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے برباد ہیں اسلامی دین این فل بالا مین ہو اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا فلنگ یوق بالا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ وکیل آپ کے اور اور وہ آخرت میں پسارا پانے والوں میں سے ہو جائے گا یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برست کے بعد آپ کے بخص ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اشاع اور فرمہ برداری کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے جو راستہ نبی نے بتایا ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے اللہ کی فرمہ کرنے کے لیے وہ اللہ کی فرمرداری کا راستہ نہیں ہوگا اللہ کی فرم برداری اور اقاط کا راستہ دین کا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نبی کے دین اور طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لے چاہے جتنا مرضی مردی تو کیوں نہ ہو جتنے اچھے اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو آخرت میں نا قانون ہو آخرت میں سسارا ہے کا اور واغ ایمانی اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا وہ شاہید اور گواہی دی انسول حق ان کے رسول برحق ہیں و اور ان کے پاس زیادے نشانیاں آئیں قوم الظالین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا مطلب یہ ہے کہ لوگ حق کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھ لینے کے بعد صرف تکبر حسد کینا بغض تعصب کی وجہ سے کفر کے رویش پر قائم ہیں یا ایک مرت پر اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر کفر کیا اس کا انتظار کر دیا پھر مرتد ہو گئے وہ سراثر زالے پر بد وقت ہیں ایسے لوگوں کو رہے ہدایت سکھانا اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے وہ کافر سے زیادہ مجرم میں اسلام قبول کیا دین کو دیکھا سمجھا تعلیت جانی پھر دنیاوی غرض اور مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ دیا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے پہلے کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں موجود پاتے اور ان کی آمد کے ذریعے فتح یابی کی امید رکھتے تھے کہ جب نبی آخر الزما آئے گا تو ہم ان پر فتح حاصل کر لیں گے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر انہوں نے آپ کا فخر کیا ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ پر متحقام قبل اس قبطہ عرمینہ کافارو پہلے تو فتح قلب کرتے تھے اسی نبی کے ذریعے کافی کے خلاف یہ نبی آئے گا تو اس کے ذریعے میں فتح حاصل ہوگی پلما جا رہے جب وہ نبی ان کے پاس آ تو انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا پل یعنی حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فضا فرد کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا اس نبی کی آمد کی وجہ سے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا جانتے تھے ذہن میں یہ باتیں موجود تھی کہ آخری نبی آئے گا اور اس کے بعد یہ اسلام ہے اللہ کا دین ہے یہ پوری دنیا پر ایک مرتبہ حالد ہوگئے کچھ انتظار میں سے لے کتاب ہے لیکن جب پتہ چلا کہ وہ آخری نبی آ تو گیا ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ اولاد اسماعیل میں سے ہے انکار کر دیا میں بولا جزا تیون کی ماہین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین پیہا وہ لعنت میں ہمیشہ رہیں گے لا العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مزید مہلت دیے جائیں گے إِلَّا اللَّهَ <الرَّذِين> مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ وقت بخشنے والا نہایت فہم کرنے والا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق الگ سرکے دل سے توبہ کر لے دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی پچھلی غلطی معاف کر دیں گے مرقد استداد کے بعد دوبارہ جا اسلام میں داخل ہو جائے اس تو استدار ہو گئے اپنی اخلاح کر لیں توبہ کر لیں تو رحیم تو یقین اللہ تعالیٰ پسنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اند اللہ کا فارو بڑھ گا ایمان ہی سلم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تم از داد وفرا پھر سفر میں بھڑتے ہی چلے گئے لن تک والا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی تو اولا اور یہی لوگ گمراہ ہیں یعنی یہود پہلے اقرار کرتے تھے کہ یقیناً یہ نبی ہے لیکن جب وہ نبی آیا ان سے معاملہ ہوا تو یہ ممکن ہو گئے ایسے لوگ پر اس کا مستق ہے جو اسلام لانے کے بعد مرکد ہو جاتے ہیں اور موت کے وقت تک کفر پر قائم رہتے ہیں موت کے وقت تک کفر پر قائم رہے اور جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر دوبہ کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ صبطی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس کی جان خلق تک نہ پہنچے روح جب خلق تک پہنچے پھر وہ توبہ کرے پھر اس کی توبہ قبول بولنے بوگ کو دیکھ کر توبہ کرنے والے کی توبہ کو بولنے کی جانب یہ روایت جامع شرمنی میں ہے پھر کے ساتھ بھی یہی ہوا نا جب اس کو فلگ نہ الغرب وہ گر ہونے لگا تو کیسا ہے میںبا کرتا ہوں میں جس رب پر بنی اسراہی ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی ماں آن... آب... کو دے بات نہیں اب بنی اسرا میں پہلے دو سونا کروانی ہے کٹرا کوئی سب کو بولنا جب جان نکلنے کا وقت ہے جان سنی کا وقت پھر مذہب اس وقت کفر تو بخنے ان کی و وغیرہ ہم کو ہار ان یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے ہارنے کے وہ کافر تھے فلائی یوگ والا ہی بالکل ان میں سے کسی سے بھی زمین گھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا والا اقتداب ہی اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دے وہ لائف عَلِيم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے مِّن کمال اور ان کے لیے مردگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی جہنگی وہ جہنمی اس کو جہنم میں سب سے تھوڑا عذاب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی یعنی دنیا ساری کی ساری تجھے مل جائے تو اس کا مالک بن جائے تو کیا تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے سیڈیے میں دے دے گا تو ساری دنیا تجھے مل جائے اور ہلکے سے عذاب سے جان سلوانے کے لیے دنیا کا تو خراب فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت جب تو دنیا میں تھا اس وقت میں نے تم سے اس سے بھی کم تھوڑے سے چیز کا مطالبہ کیا تھا اور, اور بہت آسان بات کا تقادہ کیا تھا کہ شرک نہ کرنا تو میں تمہیں دو وقت میں داخل نہیں کروں گا لیکن تم نہ مانے اور شرک کرتے رہے لہٰذا اب جہنم کا آغاز چکھو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو ریٹ پر قائم رہو شرک نہ کرو آپ سے وقت کرو صرف اتنا سا کام ہے وہ تو نے نہیں کیا اسے اب تو کہتا ہے کہ پوری دنیا بھی مل جائے تو سب ہی اپنی جان چلوانے کے لیے فری کے طور پہ دے دوں گا ہم قبول نہیں کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے آخر مر گئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے فلئی کو بولا میں نے اگ ہی بھی بھی زمین پوری کی پوری بھر کے سونے کی وہ اللہ کو پیش کرے اور کہہ کہ رات سے میری جان چوٹ جائے اس کا وہ فریہ پولنے کیا جائے گا آداب سے جان نہیں چھوٹے گی خدا الحم اداب ال یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے من کمالحمدرین اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں